الحمدللہ اللہ وقفہ وسلم العباد اباد ہلدین الم آباد اسلام میں سب سے اہم چیز عقیدہ ہے عقید توحید عقید رسالت عقیدۂ ایمان بالآخرہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو عقیدہ کہا جاتا ہے اسلام میں عقائد ہی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے یعنی اسلام میں سب سے بڑا اہم مسئلہ جو ہے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اصل میں عقیدہ ہے انسان کا عقیدہ اگر درست رہتا ہے تبھی انسان نجات پاتا ہے اس کی ساری عبادات قبول ہوتی ہیں اگر انسان کا عقیدہ درست نہ ہو تو اس کے سارے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں ساری نیکیاں اس کی ختم کر دی جاتی ہیں اسی لیے اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کو دنیا میں جو مبعوث فرمایا سب سے پہلے انہوں نے عقیدے کی دعوت دی کیونکہ عقیدہ ہی اصل میں بنیاد ہے اور اسی عقیدے ہی کی اصلاح کے لیے رب العالمین نے آسمانی کتابیں نازل کی ہیں چونکہ کتاب تھا کہ انسان کا عقیدہ بالکل درست ہو عقیدہ بالکل ٹھوس اور مضبوط ہو عقیدہ ہی اگر انسان کا غلط رہے گا تو انسان خسرت دنیا بل ہو جاتا ہے اسی لئے عقیدے پر بہت زیادہ اسلام نے زور دیا ہے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تقریبا مکی زندگی میں تیرہ سال جو آپ رہے اس وقت عقید توحید عقید ایمان, ایمان بالآخرہ رسالت حشر نس یہی ساری چیزوں پر تیرہ سال تک آپ نے تقریبا محنت کی تھی اور پھر اس کے بعد احکام کا نزول یعنی یہ سمجھے مکی زندگی کے بالکل آخ آخر میں کچھ احکام کے آیات نادر ہوئی ہیں ورنہ تقریباً ساری دعوت اور ساری آیات اور قرآن پاک کا پورا حصہ تقریباً وہ جو ہے مکی کا مکی زندگی کا وہ صرف عقائد کی اصلاح میں ہے انسان کا عقیدہ اگر درست رہتا ہے تو وہی عقیدے ہی کے بنا پر انسان عذاب قبر سے نجات پاتا ہے عقیدہ درست ہے جب ہی انسان کے عام آخرت میں کامیاب ہوتا ہے عقیدہ انسان کا بالکل صحیح کامل اور مکمل ہے تبھی اس کے سارے اعمال قابل قبول ہوتے ہیں اگر انسان کا عمل درست عقیدہ درست نہ ہو تو اس کے سارے اعمال رائے گاہ کر دیے جاتے ہیں جیسے کہ قرآن پاک سورت الفرقان کی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے شاط اعوذ باللہ من عان الرجیم و قدیم نا علامہ امل و من عمل فجان نہ ام منصورہ چونکہ عقید اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ایس لوگوں کے سارے اعمال قیامت کے دن ان کو دکھا دیں گے انسان اپنے سارے اعمال کو دیکھ لے گا جب دیکھ لے گا تو اللہ فرماتے ہیں فضال ناؤ ام منصورا ہم ان تمام اعمال کو تمام نیکیوں کو ذرات بنا کر کے اڑا دیں گے کوئی ایک عمل اس کا باقی نہیں رہ جائے گا اس کی وجہ کیا ہے دوستوں چونکہ اس کا عقیدہ درست نہیں تھا اسی لیے کوئی عمل اللہ نے اس کا قبول نہیں کیا ہمیشہ ہم لوگ سنتے ہیں رب العالمی نے شاد رمایا کہ قیامت کے دن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے عمل کرتے کرتے تھک چکے ہوں گے دنیا میں لیکن قیامت کے دن ان کے اعمال ان کو نجات کامیاب نہیں بنائیں گے نجات نہیں ملے گی بلکہ اللہ نے فرمایا تبصلہ عمل کرتے کرتے تو تھکے ہوں گے لیکن اس کے باوجود جہنم میں ڈال دیے جائیں گے رب العالمی نے سورت القح سے رشاط فرمایا عقیدہ اگر درست نہیں ہے تو انسان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں رب العالم الشاف فرماتے ہیں فمن کا نظر جول کا اور اب بھی فلیام املح ولا بے واحدات جو انسان چاہتا ہے جو انسان چاہتا ہے کہ فمن کا نظر جول کا اور جو چاہتا ہے کہ رب سے ملاقات ہو تو اللہ تعالی اس کا رب اس سے خوش ہو اللہ راضی ہو اس کی مقررت کرے اس کی نیکیاں قبول کرے اللہ خوش ہو اور اس کی آخرت میں کامیابی ہو تو اللہ, اللہ نے فرمایا فلیام الملحہ اپنے نیک عمل کریں لیکن نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ بولا یو شرک بے عبادت رب اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو اس آیت سے وعدے ہو گیا کہ انسان نے اگر عمل صالح تو کیا لیکن شرک سے نہیں بچا عقیدہ اس کا درست نہیں ہے تو آخرت کی کامیابی نہیں اللہ رب العالمین کے اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا مل رَبِّهِ صالح اسی عبادت عمل صالح کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے بلکہ رب العالمین نے اسی آیت کے قریب فرمایا کل حل نہ دنیا سُنا اب عالمی کیا ہم آپ کو بتائیں کہ سب سے زیادہ خسارے میں آخرت میں کون انسان ہوگا اللہ نے فرمایا سب سے بڑے خسارے میں وہ انسان ہوگا جو انسان بڑے اعمال کر رہا ہے اور اپنے تئیں سمجھتا ہے کہ ہم بہت بڑے اعمال بہت اچھے اعمال کر رہے ہیں بہت ساری نیکیاں کر رہے ہیں لیکن اللہ فرماتے ہوں خسارم ہو گئے کیوں نیک اعمال تو بہت کیا عمل صالح بہت کیا اپنے حساب سے اپنے سمجھ کے مطابق لیکن وہ شرک سے نہیں بچا تھا ہمیں تھا معلوم فلاں نکی مولوم یومت ودنا اللہ فرماتے ہیں اس کے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے بلکہ رب العالمین فرمایا فراج اس کے اعمال کو وزن بھی نہیں کریں گے کیوں امال اس کے وزن کریں جس کے پاس نیکیاں ہوں اور برائیاں ہوں جس انسان کا اکینا نہیں درست ہے تو اس کی نیکیاں ہی نیکیاں نہیں بنی ہیں تو اس کو اعتراض وزن کیا کریں گے اس لیے فرماتے لانو کی مرہوں فلانو کی مرحوں یوم ان کے اعمال کو ہم وزن بھی نہیں کریں گے یعنی سیدھا انسان جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے اسی لیے عقیدے کی باتیں سننا عقیدہ سیکھنا عقیدے والی کتابیں پڑھنا علما سے عقید کے پاس بیٹھ کر عقیدہ سیکھنا بہت ہی ضروری ہے اسی لیے تمام محدثین نے جب حدیث کی کتابیں لکھی تو ان میں عقائد کا ایک باب کتاب الایمان کتاب کا یعنی ایمان اور ایمان سے متعلقات کا تشکرہ کیا کتاب التوحید قائم کی اور ہمیشہ ہمارے علماء اس سلسلے بہت ساری کتابیں لکھتے رہے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ حضرات کے سامنے کچھ ایسی باتیں رکھیں کوئی ایسی کتاب ہم آپ کے سامنے رکھیں اس کا درس دیں جس جس کو پڑھنے اور سننے کے بعد ہم اور آپ سب اپنے عقیدے کی اصلاح کر سکیں ہمارا عقیدہ سن شریعت کے مطابق ہو ہمارا عقیدہ ویسے ہی ہو جیسے محمد سے وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عقیدے توحید یا تمام عقائد کی باتیں لے کر کے بھیجی تھی اس سلسلے میں ہم آپ حضرات کے سامنے ایک کتاب شروع کرتے ہیں جس کتاب کے لکھنے والے تھے شیخ الاسلام محمد رحمت اللہ علیہ یہ بہت بڑے عالم عرب میں پیدا ہوئے تھے ان کی پیدائش تقریباً سترہ سو تین عیسوی میں ہوئی ہے اور ان کی وفات جو ہے سترہ سو چوراسی عیسوی کے اندر ہوئی ہے یعنی آج سے سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے انہوں نے ایک کتاب لکھی عقیدے کو عقیدے کی درستگی کے لیے اور کتاب کا نام رکھا تین وصول یہ کتاب آپ حضرات کے سامنے ہم افتصار کے ساتھ اس کی شرح کریں گے اس کی کچھ باتیں اس کا خلاصہ پیش کریں گے مقصد صرف یہ کہ ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کریں قبر اور حشر میں ہمارا عقیدہ ہمارے لیے بھائی سے نجات بنے اور دنیا کے اندر بھی وہ اسی انسان کو امن و امان اور سکون کی زندگی نصیب ہوتی ہے جو انسان عقیدے صحیحہ کے ساتھ عمل صالح کرے عقیدہ ہمارا درست ہو اور عمل ہمارا صالح ہو پھر اللہ تعالی دنیا کے اندر ہمیں امن و امان اور سکون کی زندگی عطا کرتے ہیں چنانچہ قرآن پاک صورت النہ کی آئے تھے رب العالمین نے ارشاد روایا سورت الحر آیت نمبر ستانوے من امل سوال ہم او ام فا فلاں حیات ولا نجی مہنو یا ملون جو انسان عمل صالح کے ساتھ ایمان رکھے من عمل سال ہم او جو انسان عمل صالح کرتا ہے مرد ہو یا عورت بشرط کی مومن ہو موحد ہو اس کا عقیدہ درست ہو اس کا عقیدہ شرک سے کفر سے نفاق سے بدعات سے خرافات سے اس کا عقیدہ درست ہو خالص توحید اور خالص ایمان اس کے اندر ہو اللہ فرماتے ایمان عمل صالح کے ساتھ ساتھ جس کا عقید توحید درست ہوگا اور اللہ نے فرمایا فلن حیاتم طیبا تو ایسے انسان کو ہم بڑی پاکیزہ زندگی دنیا میں عطا کریں گے اور ایسا انسان امن و امان و سکون کی زندگی دنیا میں گزارے گا اور مرنے کے بعد ہم اس کو, اس کو جو بدلہ دیں گے وہ دنیا کے بدلے سے بہت عظیم بہت بڑا بدلہ ہوگا چونکہ جنت اللہ تعالیٰ عطا کریں گے اور جنت سے بڑی چیز دنیا کے کائنات میں کوئی چیز ہو نہیں سکتی اسی لیے ہمارے ہمیں اپنے عقیدے کا جائزہ لیتے ہوئے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے اور یہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اس کتاب کے اندر سب سے بنیادی تین عقیدے کا مسئلہ ہے جس پر قبر کی نجات حشر کی کامیابی ہے ایک تو یہ ہے اس کو کہا جاتے ہیں تین اصول تین اصول یہی تینوں بنیادی ہیں کہ جس کے متعلق قیام انسان مرنے کے بعد قبر میں بھی پوچھا جائے گا اور حشر میں بھی اسی پر کامیابی ہوگی تین سوال ہیں نمبر ایک مربو کا یعنی تمہارا رب کون ہے رب کی معرفت رب, رب کون ہے قبر میں جو انٹرویو ہوگا جو امتحان ہوگا یہی تین بنیادی سوال ہوں گے اور اسی پر کامیابی ہوگی پہلے مرب کا تمہارا رب کون ہے نمبر دو وما دینوں کا تمہارا دین کیا ہے نمبر تین ومن نبیوں کا تمہارا نبی کون تھا یہ تین سوال ہوں گے ان تین سوالوں ہی سے سارے عقائد جڑے ہوئے ہیں اور یاد رکھیں یہ تین سوالات پہلے تو قبر میں ہوں گے اگر قبر میں ہم کامیاب ہو گئے ان تینوں سوالوں کا جواب علم کی روشنی میں عقیدے صحیحہ کی روشنی میں اگر ہم نے ان تینوں سوالوں کے جواب دے دیے تو کامیاب ہو جائیں گے منکرنقی سوال جواب کرنے والے کہیں گے تم آرام سے اب سو جاؤ کہ آمد تک تمہیں کوئی بیدار نہیں کرے گا اور نبی علیٰ نماتے ہیں قبر میں جو کامیاب ہو گیا فم آباد ہو ایسا رومن ہو تو قبر کے بعد جو آخرت کی منزلیں آئیں گی وہ قبر سے بھی زیادہ آسان ہوتی جائیں گی یعنی جو انسان قبر میں کامیاب ہو گیا بعد میں بھی حشر میں وہ کامیاب ہوگا اس کے برخلاف جو انسان ان تینوں سوالوں کا جواب یا تینوں میں سے کسی ایک کا جواب نہ دے سکا مرب کا ومادین کا ومنویوں کا جس نے جواب نہ دیا اگر یہاں فیل ہو گیا اور قبر کے اندر وہ گرفتار ہو گیا آداب کے اندر تو نبی علیہ فرماتے ہیں پھر قبر کی بعد جو منزلیں حشر کی ہوں گی وہ قبر سے بھی زیادہ دشوار گزار اور تکلیف دے پریشان کن ہوگی اسی لیے ہم عقیدے کو سمجھتے ہوئے سب سے پہلے انہی تین چیزوں اسی لیے ان تین بنیادی سوالوں کا ان کو وصول کرا دیا گیا انہی پر اسی, اسی کی شرح کی جائے گی لیکن اتنی چیز بات یاد رکھیں ان تین وصولوں کو سمجھنے کے لیے چند بنیادی مسائل اور ہیں جب ان چند بنیادی مسائل کو ہم سیکھ لیں گے تو ان اللہ ان تین وصولوں کا سیکھنا سمجھنا اور ذہن نشی کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو عمل توفیق نصیب سے فرمائیں اکول و قوری یاد آب اسفر